رحیم جسم اللہ نرحیم عزیزہ نمن آج نومبر انیس سو ستر کی بائیس تاریخ ہے اور درسوں قرآن کریم کا آغاز اے ان اناس کی آتانوے سے ہو رہا ہے سور اوور نائن سیون کا آیات میں بات جہاد کی ہو رہی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا پرانے کریم کی روح سے جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہے یہ تو زندگی کی جب جہد کا نام ہے قیم و طبق کا نام ہے قبض و تاج کا نام ہے یہ ساری زندگی میں ہر حالت میں مومن کی زندگی تو تہم جد و جہد کی زندگی ہے اور को کو جہاد کہا گیا ہے اسی پروگرام کی آخری है ہے جسے چال کہا جاتا ہے اور وہ ہے جنگ جو ہے جہاد میں چال بھی شامل ہے لیکن جہاد صرف پتال کا نام نہیں ہے جدوجوہد کا نام ہے آپ دیکھیں گے تو قرآن ترین میں آپ کو نظر آئے گا ان کے پروگرام کے اس نے دو اہم سسول بتائے ہیں جہاد اور ہجرت مجاہدین اور مہاجرین جہاد کے متعلق مطلب تو ہم نے یہ دیکھا کا نام ہے یہ ہجوب کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کئی دو اصطلاحات کا مصنوع اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیا جائے تو مذہب اور دین میں فرق نمایاں طور پر जाता آ جاتا ہے پہلی چیز जिद जगह मगर में इसकी तो खास जरूरत नहीं पड़ती अपने कमरे में बैठे हुए आराम से आशाइश से आप प्रस्तुष बंदगी भक्ति ये नमाज जो हम पढ़ते हैं बजाय जो जीने आए पी इसमें कौन सी जिद जवाब की जरूरत पड़ती है आपको शुरू शुरू में तो कोई थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है तो फिर तो इसकी आदत हो जाती है लेकिन बाहर आराम से इतनी नाम से प्रश कर सकते हैं जिदजत कर सकते हैं بکتی کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں کس میں کسی جہاد کی بھی دورت نہیں پڑتی آپ اتنی نام سے اوبر رکھ لیجئے کس میں بھی آپ کو کسی جہاد کی مت نہیں پڑتی اپنے نام سے کوئی پیسے دے دیجیے کسی کو خراب کر دیجیے کون سی جدت بہت ہے اس کے لیے بھی آپ کو کرنی پڑ رہی ہے جدوجوہر تو وہ ہے کہ سامنے سے موانعات ہوں سنگے راہ ہوں مخالفین ہوں ان کے خلاف آپ کو کچھ کرنا پڑے وہ تو جِدوجہر جہاز ہے مذہب میں تو آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا اور یہی چیز تھی کہ ذرا آگے چل کر مذہب کی اور زیادہ کڑی ہوئی شکل جب سامنے آئی جسے تصد کہتے ہیں تو ہم نے اس کا خیال رکھا شریعت میں تو پھر بھی بہرحال کہیں باہر نکلنا پڑتا ہے نماز باز ماہی سے ہی ادا کرنی پڑتی ہے اتنے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی قسم کی جہاز کی جب یہ پھر ان کے سامنے آئی تو انہوں نے پھر جہاد کی دو کشمیں لگائی ایک دو جہاد اثر یہ سارا جتنا بھی آپ کو شریت میں جو کچھ کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ اس میں اگر جنگ بھی کرنی پڑتی ہے تو ان کے نزدیک یہ جہاد اثر چھوٹا جہاز تھا اور جہاد اکبر ہے جو اپنے خلاف آپ کو کرنا پڑتا اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کسی دوسرے کے ساتھ کسی قسم کے ٹکراؤ کا سواری کرنا نہیں ہوتا جہاد اکبر ہے جو اپنے نف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جہاں تک پیتال کا تعلق ہے جنگ کا تعلق ہے پھر وہ اتنے میں جہاں تک آگے بڑھ گئے کے میدان جنگ میں خدا کے لیے جہاز کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جو مظاہرہ جہاد, جہاد اکبر کا اپنی ذات کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے اور اس میں جو اس کا قتل نف ہے یہ ہے جہاز یہ جہاد اکبر ہے اور اس کے لیے شاعری جب آتی ہے تو پھر تو تصوت میں ایک چمک پیدا کر دیتی ہے نا اس نے کہا کہ وہ جنگ جو ہے وہ پشتا ہے دشمن اس تو ہی پشتا ہے دو وہ تو دشمن کے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے میدان جان کا مجاہد چاہیے اور یہ دوست دوسرے ہاتھوں کا مارا ہوا ہے سبحان سہانند جہاد اکبر میں ارب کر رہا تھا کہ مذہب نے جہاد کی ضرورت نہیں پڑتی جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کچھ آدات ہیں اپنے اندر جن کو راست کر لیجئے اطمینان سے آرام سے بیٹھے ہوئے آپ ان تمام رسومات کو اداکے کرے جائیں گے لیکن جب دین سامنے آئے گا اور دین کے معنی ہوں گے باطل کے ہر نظام کو الٹ کر اس کی جگہ حق کا نظام قائم کرنا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے کس قدر صحیح وہ کاغذ کی ضرورت پڑے گی کتنی مسلسل جد و جہد کی ضرورت پڑے گی اور یہی وہ جدوجہد یا جہاد ہوگا جو آخر میں ایسا ہی وقت آ جائے گا کہ آپ کو ندان جنگ میں بھی جانا پڑے دین میں اس کی ضرورت پڑتی ہے مذہب میں ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی تو جہاز دن کا ایک دوشا خریدا ہے مذہب میں جہاد کیا وہاں पर فری نقص ہے اسے جہاز اکثر کر لیجیے بلکہ اس سے بھی بڑا نام رکھ لیجیے نام رکھنے ہیں نا آسمان کا میں تو موسم انتوں کا اباؤ تم قرآن کہتا ہے نام ہے جو تم نے رکھ دیے تمہارے بڑوں نے رکھ دیے تو ان نام کی پرست کر کے کرے جاتی تم نے حقیقت کیا ہے نظم میں جہد کی ضرورت نہیں پڑتی جہاد کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دین کا دوشہ ہے کہ جتنے مسلسل سے یہ کابش اور جدوجہد اور جہاز اور کتان تک کی ضرورت پڑتی ہے غلط نظام کی جگہ صحیح نظام قائم کرنا کسی دین کہتے اب یہ جد ایک کسی خاص طریقے کسی خاص خطہ زمین نہیں شروع ہوگی پوران کا پروگرام یہ ہے کہ جہاں بھی اس قسم کی بات ہو وہ پہلے کوشش کرے کہ وہی اس قسم کا نظام قائم ہو جائے لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ جہاں اس کا امکان نہیں ہے تو پھر وہ اسے سوچے کہ کیا کسی دوسری جگہ سزا زیادہ سازگار ہے اور دوسری جگہ جو سازگار سزا ہو اس فضا کو چھوڑ کر اس فضا کی طرف چلے جانا تاکہ وہاں جا کے یہ نظام قائم کیا جائے اس ایک ہجرت کہیں یہ فیصدی کا جہاد فیس ڈی رنگا یہ ہجرت فیس جی رنگا جہاد اور جد و جوہت اور کوشش تو انسان اپنے اپنے مقاب کے لیے کرتا ہے لیکن ایک جہاد یا جد جوہت یا کوشش ہے فیصدی رنگا انسانیت کے مفاد کے لیے کرنا حق کا نظام قائم کرنے کے لیے کرنا اسی طرح سے یہ ہجرت بھی یہ हमारे यहां ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں سینٹرل ڈاکی تعداد میں لوگ اپنے اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے بس بھی جاتے ہیں آتے جاتے بھی رہتے ہیں یہ تو اپنے لیے ہجرت ہوگی تو <coughs> دوسری ہجرت ہے جسے تیسریتا عید کا نظام قائم کرنے کے تھرو جب دیکھا جائے کہ گرد سزار حاقدار نہیں ہے تو یہاں سے اٹھ کے <coughs> کسی سازگار سزا کی طرف چلے جانا تاکہ وہاں خدا کا نظام قائم کیا جا سکے اور پہلی شکل تو یہ ہے کہ اسادون ہی یہاں سے جائیں کہ وہاں نظام کے قیام کی شکل ابھی نہیں پڑی ہوئی بنیادگی نہیں رکھی گئی لیکن انہیں اس کا انسان زیادہ نظر آتا ہے وہاں جا کے اس نظام کے قیام کا تو انہیں چاہیے کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں اور اسی جدوجہد کو وہاں جا کے جاری کریں اور اس سے اگلا صدن ان کے بعد جانے والوں کا ہے کہ جب دیکھیں کہ وہاں اس کا قیام ممکن ہو رہا ہے سزا واقعی سازگار ہے تو پھر ان پر یہ لازم آ جاتا ہے کہ یہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں اور ان کا ساتھ دیں اور وہاں یہ نظام قائم کریں اور اگر نظام کے ہی کائم ہو گیا ہے تو پھر تو اس کے کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ صاحب ہم یہاں جا بیٹھے ہیں بس ٹھیک بیٹھے ہیں ہم یہاں اللہ اللہ کر لیے کریں گے یہاں نمازیں پڑھ لیے کریں گے وہ وہاں اسی طرح سے کر لیا کریں گے فرق کیا پڑتا ہے نظر میں کچھ فرق نہیں پڑتا مدد ہر قسم کی حکومت کے اندر پرستش بندگی کی پوجا عبادت کر لینے کا نام ہے اس میں کہیں ودرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کوئی بھی نہیں کسی کو روکتا کہ تم نماز نہ پڑھو یا करो نہ کرو یا پوجا پاٹ نہ کرو اس مقصد کے لیے ایک مکان ایک جگہ اپنا وطن گھر باہر چھوڑ کے دوسری جگہ جانا اس کی ضرورت تو نہیں پڑتی لیکن دین جس کے جس سے معنی ہیں ایک خاص نظام کے ساتھ زندگی بسر کرنا اس کے لیے جہاں ہے وہاں جہاد کی ضرورت ہے اور وہاں اگر اس کا امکان نہیں ہے تو پھر وہاں سے منتقل ہو کر جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا جہاں اس کا امکان ہے یہ فریضہ ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے یہ یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ خیر جیتا ہے تو چلا جائے اور ہے تو یہی بیٹھا رہے پر ہی نہیں پھر یہاں بیٹھے رہے پہلی آیات میں تو یہ جہاز کی بات آئی جب جو گیل زندگی کی اب اس کے بعد اگلی آگاہ تھی جن میں ہندو سروسا ہوں ملاؤں تک وہی انکش ہوں محسوس کے باوجود ہو چکا تھا زیادہ روسٹ تھے اس کے ساتھ چونکہ بہت ہی جگہ بیٹھے رہا گھر نہیں ہو رہا تھا اور سکنے کی امیدیں بھی آئیں ان کے پوچھے کون کیا ہو گئے تھے جو وہی بیٹھے رہے پن کہاں توڑتا آج ہی سننا جو اس کا جو ادھی تو کیا چاہتے ہیں من بڑا کمزور ہو جا ہم یہاں کا گدام <سلام> پلٹ نہیں کہ ہم <سلام> کمزور آلو جو کہ ہم کا دن اردو ہے واقع تم کا تو ہاجن کی ہے یہاں تو تم کمزور تھے کیا یہ خدا کی اتنی وسیع زمین پڑی ہوئی نہیں تھی کہ تم یہاں سے وہاں کرے جاتے اور وہاں جا کے صحیح نظام قائم کر کے اس کے اندر زندگی بسر کرتے یہ کیا اظہر ہے کہ ہم کنجور تھے یہاں تو ٹھیک ہے تم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی نہ ہی تم سے اس کو مواضع کیا جا سکتا ہے کہ تم نے یہاں کا نظام کیوں نہیں بدلا کنجور تھے ٹھیک ہے نہیں بدل سکتے تھے لیکن تمہیں کیا ہو گیا تھا سیما کم کوئی کیا بات ہے کسان کی محبت کیا ہو گیا تھا تمہیں کہ یہاں سے اس کے وہاں نہیں گئے خدا کی زمین بڑی وسیع تھی میں نے ابھی ارد کیا ہے کہ اس خدا نے یہ ہجرت کی سوندہ کہا یہ کیا چیز ہے یہی جو الفاظ یہاں آئے ہیں ارض اللہ واقع سن وہ یہاں تھا تو حاضر روی ہے اس میں ہجٹ کر کے جاؤ دوسرے مکان پہ یہی الفاظ آئے ہیں ٹوینٹی نائن میں وہ انتیس بٹا چھپن یا آ م اے میرے زب جو ایمان لائے ہو اتنا عرضی واقعہ تم <تصفح> میری زمین بڑی وسیع ہے اس زمین کے وسط کے لیے تو کہا یہ تھا نا کہ ایک مقام پہ ہی پاؤں توڑ کر نہ بیٹھ جاؤ <تصفح> دوسری جگہ چلا جاؤ کے لیے یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جاؤ تاخیر پروجیکٹ کیے جہاں وہ جب کرنا چاہتا ہوں یہی مذہب اور دین کا امتیاز لکھ کر سامنے آ جاتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے اگر بندگی بھکتی عبادت پرستش ہی مقصود ہے اسلام کا اور لفظ عبادت جو ہے وہی میں استعمال کروں گا کہ جہاں یہی لفظ آیا ہے تو اس کے لیے کسی دوسری جگہ کی ضرورت نہیں ہے <coughs> یہاں کہا ہے کہ کیا میری زمین بڑی نسیح ہے یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاؤ سہی یا با بدوم تاکہ تم صرف میری ہی معصوم کی ضرورت ہے ساری رات عباد گزارتا ہے ساری رات रात नफल رہتا ہے کھڑا کھڑا تھک جاتا ہے تو بیٹھ کے تصویر پھیرنے لگ جاتا ہے بیٹھا ہوا تھک جاتا ہے پھر نسل پڑنے لگ جاتا ہے عبادت کا ہو کیا نسل ہو روزہ رکھ لیجیے نسل پڑھ لیجیے تصویر گھر لو بڑا عبادت گزار ہے پوچھو کہ کیا کرتے ہیں وہ یہی کچھ ہوگا نا اس کے لیے اتنا عرضی تم کی ضرورت کیا ہے اس کے لیے وسیع زمین کیا ہے وہ سلے میری زمین بڑی تڑی وسیع دنیا کیوں نہیں وہاں چلے بیٹھتا ہے جن یہ وہاں جاتے فرا جا جا تاکہ صرف میری معصومت اختیار کر سکتے یہاں نہیں کر سکتے غیر اللہ کی معصومیت میں اسی نام سے لوگ بیٹھے رہے کیا ہو رہا ہے تمہارے پاس سعید یا خاب ادوم کیا بات ہے قرآن کی عزیزہ نمان وہ خدا کی زمین کو وسیع اس لیے بتاتا ہے کہ یہ خاگ ادون کی جو کیفیت ہے ہر گوشے ہر خطے کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی جہاں دیکھو کہ یہ نہیں ہو سکتا اس جگہ کو چھوڑو اور وہاں چلے جاؤ جہاں کہا ای یا پاک یہی ایگو یا یا دن ایک اور مقام پہ بھی آیا وہاں بات اس سے بھی زیادہ واضح ہو جاتی مسلمانوں کی اپنی آزاد ممتاہے کے لیے ہندوستان میں جب اب تاریخ پاکستان جاری ہوئی ہے تو مسئلہ ہی وہاں یہ تھا سرے بات حضرات علمائے کی جب نیشنلسٹ مسلمان جنہیں کہتے ہیں نیشنلسٹ یہ کہ یہ آزادی مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر حکومت انگریز کو نکال دو آزادی کے آزادی سے مفہوم تھا اپنے ملک میں اپنے ملک والے حکومت قائم کریں تو آزادی اور دوسرے آ کے حکومت قائم کریں تو غلامی تنگ کو نکال دو آزادی مل گئی مفروط تو آزادی ہے نا اب یہاں یہ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کی گارنٹی دیتی ہے آپ کو یقینی کی کام جو ہے نظارے دی کہ میں مذہب کی آزادی ہم دے دیں گے یہ وہ آزادی تھی جو انگریز نے بھی اپنی غلامی میں دی ہوئی نماز روزے کی آزادی جسے آپ عبادات کہا کرتے تھے اس کی آزادی فریڈم آف ریلیجن یہ تو جو روزیا کا پہلا مغم کاٹا تھا اس کے اندر اس نے لکھ دیا تھا اعلان اور اس نے دی یہ فریڈم آپ کو مزم کی فریڈم آپ کو دی وہ یہی کہتے تھے یہ ہمارے علماء کرام ان کے ذہن میں دین تو آتا ہی ہے نا کبھی تو کہتے تھے کہ مذہب کی آزادی انہوں نے نماز روزہ آجات جو مرضی کرو پھر آپ کے یہاں نقاط عداد مرنا جینا جتنے ہی آپ کی رسومات ہے وہ آپ ادا کرتے رہیے پرسنل لا جسے کہا جاتا ہے شخصی قوانین کی بھی آزادی عقائد کی بھی آزادی عبادت کی بھی آزادی وہ کہتے تھے کہ پھر اور کیا بات ہے جس کے لیے تو تمہیں ضرورت پڑ گئی الگ خطہ زمین کی کہ وہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہونی چاہیے یہ تھی ان کے اعتراضات مقام محمد علیس جو کہا تھا اس بار میں اور یہ چیز تھی جو ہم ان سے کہتے تھے بہرال میں تو کبھی درمیان میں لایا نہیں کرتا اپنی رات کو یہ تیس چیز کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلی چیز جو کسی کی آیت کی اوپر تھی جو میں نے لکھی اللہ کا احسان سورا نور کی آیت چوبیس بٹا پچپن معب اللہ اللہ امر و امرسوال قبل ہی خدا کا یہ وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائیں اور اس کے بعد عمال صالح کریں یہ کبھی پھر تقسیم سے بتاؤں گا کہ ایمان اور عمل کا تعلق کیا ہے اور یہ بات بھی وہی چھوئی تھی وہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ گاندھی جیسے شخصیت سچائی کا مجسمہ نیک پرہیزدار جھوش نہیں بولتا سہیب نہیں دیتا چوری نہیں کرتا یہی چیزیں ہیں نا جو وہ کہتے تھے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اسلام انہیں کی تاکیب کرتا ہے تو پھر میں بھی اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا اس لیے وہ جھرن میں بھیج دیا جائے گا ایمان کی اس میں کہاں ضرورت پڑتی ہے بادی نظر میں آپ دیکھیں گے بڑے وکیل اراد نظر آتے تھے یہ عام باتیں سی سامان آج بھی یہ چیز موجود ہے میں کروں گا کسی پوسرے گوشن, دوسرے گوشے تو یہ چیزیں اگر ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ آپ اس کی شرط کو لگاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایمان بھی ہونا چاہیے تو میں پھر گزارش کروں گا کہ ایمان کو قرآن نے بنیاد کیوں قرار دیا ہے ان اعمال کی جنہیں آپ آج یونیورسل سو ڈکس کر کے عالمگیر سچائیاں مولانا آزاد کے الفاظ جو ضروری ہے اس کا کہ ایمان کی بنیادوں کے اوپر یہ چیز ہو تو پھر یہ چیزیں واقعی ایسک کہلا سکتی ہیں سچائیاں کہلا سکتی ہیں میں نے اب کیا ہے کہ یہ دوسرا گوشہ ہے اور میں اس کو لاؤں گا اس کسی دوسرے وقت میں اہم سوال آج کل بھی کیا جاتا ہے بہرحال فراہم نے کہا یہ ہے کہ ایمان اور صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں حکومت اور مملکت ہوگی اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہماری سنت ہے شروع سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور ایسا ہم نے وعدہ کیا ہے یہ کریں گے ہم پورا کوئی ایمان اور آباد سادے کی شرط کو پورا کرو تو تمہیں یہاں زمین پر حکومت ملے گی مملکت ملے گی اسے اس لاکھ سے عرض بتایا جاتا ہے صحیح کے لیے ملے گی تو جو بات میں نے شہری ہے نا میں اس پہ آ رہا ہوں منت روپنی رہے گی آزاد مسلمانوں کی منتقت باقی دنیا کو بھی ملتی رہتی ہے ان کو بھی ملے ملتا ہے کہ یہ ملے گی وغیرہ یہ مکے نند دین تاکہ وہ دین جو ہم نے ان کے لیے منتقل کیا ہے اسے تمپن حاصل ہو جائے سے کہتے یہ تھے کہ قرآن نے تو یہ دین کے تمکن کے لیے اس مسلمانوں کی آزاد مندقت کو لازمی قرار دیا ہے اس کے بغیر دین کا تمقن نہیں ہو سکتا قرآن کی آیت موجود ہے مذہب کو دھوک بھال سکتا ہے دین کا تمقن حاصل نہیں ہو سکتا تابقے کہ یہ اپنی آزاد منقطع ہو اور دوسری چیز میں یہ اخلاق ارد جسے قرآن نے یہ کہا ہے وہ وہی ہے جس میں دین کو پکن حاصل ہو اگر اس میں دین کو پمقن حاصل نہیں ہوتا تو پھر مسلمان کون کی ایک مندکت ہے جیسی اور اقبال عالم کی مندکتیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیز ہے آزاد مملکت کا ملنا بجائے شیش ایک بڑی چیز ہے انسان کا انسان کی غلامی میں لہرانا تو آزاد ہے لیکن یہاں تک تو یہی چیز جو باقی قوموں کے ساتھ ہوتی ہے جہاں یہ دنیا کی آزاد قوموں کے ہم دوست ہوئے پھر اس میں ڈیل یا اسلام کا کوئی خیال نہیں ہوا یہ آزاد مملکت مقصود بزاد چیز نہیں ہے باقی قوموں کے لیے مقصود بزاد ہے ہندوستان سے انگریز کا نکال دینا ہندوستانیوں کی حکومت قائم کرنا مقصود بھی زاد تھا ہندو کے لیے مسلمان کے لیے انگریز کو نکال کے اپنی مملکت قائم کرنا مقصود بھی ذات کیا نہیں تھی ایک مقصد کے وصول کا ذریعہ تھی اور وہ مقصد کیا تھا بے یوک کے اندر نا, نا ہم دین ان تھا. فمقتل دین اور مدا دین کا جو ہے اس کے لیے یہ ذریعہ تھی مبلکت آزاد مسلمانوں کی قرآن کی نقل و زیادہ یہ بدل اندنا ہوں جمداد خوفیم امن ان اور اس کے ساتھ یہ بھی چیز حاصل ہو جائے گی یہ خوف کے بعد امن حاصل ہو جائے گا اور آگے یہ دیکھیے کاہے کے لیے یہ اطلاع فل عرض یہ مند تک آزاد کس مقصد کے لیے دین کے کے لیے یعنی نی لاگ سے دوں دی شایا تاکہ تم صرف میری عبادت ہی کرو تاکہ تم صرف میری عبادت کر سکو کسی اور کو شہید نہ کرو پوچھا جائے کہ مذہب میں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اپنی آزاد مدنے کر عبادت کے نانے پرستی اگر ہیں وہی ہے جو ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن نے یہ کیوں کہا کہ آزاد مزلکت چاہیے تاکہ تم صرف میری عبادت کر سکو اور شرک نہ کر سکو یہ دونوں چیزیں ہیں ہر مزلکت میں ہر حکومت میں ہر ملک میں ہر کوشش میں ممکن ہے مذہب کے نقطۂ نگار ہے اس کی بکتی کرو کسی اور کی نہ کرو بتوں کو نہ پوجو اور مجبور کرتا تمہیں تو تم ضرور بتوں کو پوجو اس طرح سے نواز نہ پڑھو آزاد منلت کی ضرورت قرآن نے بتائی دین کے تمکن کے لیے اور صرف خدا کی عبادت کے, خدا عبادت کے لیے اور یہ چیز جو ہے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اپنی آزاد ملکت حاصل نہ ہو دیکھ رہے ہیں مہمان کفرآباد آزاد ایسا ہوا جو اس طرح مملکت ملنے کے بعد ہی کاپرس کا سارے بھی رہے جاننے میں جائے ہے کفرہ باد ازارف نے من قرآن لان کس مقام پہ کھڑے ہیں من تک آزاد آزاد اقبال بائیک احمد اور یہ ہے وہ آزاد مندر یہ ہے وہ بدھوں یا بدوں نہ نہیں جس کے بعد یہ کہا کے لئے اس کے لیے جہاں عقیم اس قدار اللہ ادا اب دیکھیں قامت طلاق اب قائد زکار جسے آج ہم نماز پڑھتے اور اڑھائی فیصد پیسے دے دینا چاہتے ہیں اپنی آزاد منظم کے اندر ہی یہ تین ممکن ہو سکتی ہے صدا کی عبادت نہیں ممکن ہو سکتی سمجھ میں دین وہی مم مم مم مم ممکن ہو سکتا ہے جب نظام دوسرا ہو اس کے اندر یہ مشکل نہیں اور دوسرا اپنا نظام جو ہے اس کی بنیادی خلیز کیا ہے امتیاز کیا ہے مان لم یا حکوم کے ماں انگنزا کا عدائے کا یہاں بھی قرآن کے علاوہ کوئی اور نظام حکومت قائم ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ کافروں کی مند جو بھی قرآن کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا وہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے یہاں بھی کہا من کفر اداد کا سوچاتے تو اس کے مطابق اگر نئی قومر ہوتی تو پھر یہ پھر کسی دوسرے راستے میں نکل جائے صرف کے معنی ہوتا ہے وہ صحیح راستہ چھوڑ کر جس کے اندر ایک پھل پکتا ہے وہ پھل اپنے ہول کو توڑ کے دوسری طرف نکل جاتے کھڑے میں کیا رہا تھا کہ قرآن میں یہ جو چیز کہی ہے کہ اگر ایک جگہ تو یہ ممکن نہیں تمہارے لیے کہ تم دین کا تمکن کر سکو خداگی کی عبادت کر سکو تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ کسی اور خطہ اور زمین کی طرف چلے جاؤ کہ جہاں اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے پدارتھ زیادہ سادگار ہو یہ ہے ہجت کے من یہ جسے ہم صلاح کے معنی نماز لیا عبادت کے معنی نے لیا یہ میں نے ارض کیا ہے کہ مذہب کی دنیا میں یہی کچھ ہو سکا اور یہی وہ چیز کاٹا شتاب وہ کہتا ہے کہ اضر کے شہایب علیہ السلام اپنی قوم میں پیدا ہوئے ابھی وہی سے ہجرت نہیں کی تھی نہیں انہوں نے یہ کہا انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا چاہتا کہ ہمیں یہ سنات ہے اس کی آزادی چاہتا ہوں یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے ہم ذرا یہ گھنٹے میں بھی اور جا کے بھکتی پوجا کر دیتے ہیں یہ ذرا سے اس طرح سے پڑا بیٹھا رکو میں کر جاتا ہے تو اس سے بگڑتا گیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے سلاد کی اجازت اس کے بعد جب انہوں نے سلاد کو قائم کرنا شروع کیا تو وہ آئے ان کے پاس قرآن کی انداز میں بات کہتا وہ آگے لگے یہ کر رہے ہو جن کا سلاد ہے انہوں نے کہا کہ بات ہم نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ اپنے طور پر تم نماز معاف کر دیا پھر تاموروں کا تو کہتے ہیں تمہاری یہ سلاح کیا ہے ان کو کہتے ہو کہ میری سلاد تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ جو کچھ تم چاہو اس کو بھی اپنی مرضی سے تصویر کر سکتے تو بابا ہم کو بند کی نماز پڑھ لیے تم کے کہتے ہیں میری سلاد سندر حکم دیتی ہے فرمایا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ پھر اس کے لیے ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ تم صرف میری عبودیت اختیار کر سکو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں یہاں تو زندگی کے ہر نظام کو الگ کر حق کے مطابق بنانا ہوگا اس کے معنی ہوں گے اس مقصد کے لیے یہ ہجرت ہوگی آجو الپن اردن ہے واسطن تو وہ ان سے فرشتے کہیں گے کہ اچھا تم کہہ رہے تھے کہ صاحب کیا کرتے ہم بہت کمزور واقع ہوئے تھے اس لیے ہم یہاں رہے اور کمزور تھے اس لیے یہاں کا نظام اجٹ نہیں سکتے تھے تو کہا جائے تھا کہ ٹھیک ہے یہاں کا نظام نہیں ادھر سکتے تھے تو یہ جو خدا کی وکیل زمین پڑی ہوئی تھی جہاں اس سے زیادہ آزگار سے امکان تمہارے لیے تو وہاں کیوں نہ چلے گا اولا ماہ جہنم و سات مسی <مَسِيرًا> غور سر مسلمان ہیں یہ تمہیں سے یہ بات کہی جائے گی نا کہ ہر سے نا تم نے کہی ہندوستان سے تو نہیں کہی جائے گی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں زندگی بسر یہاں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں جہنم میں غیر پرانی نظام کے اندر مومن کی زندگی جہنم کی زندگی ہے دیکھا آپ نے اس بات پہ کہا ہے کہ میں وہ نہ سات مچ سیدا اتنی بری جگہ ہے جہاں سے زندگی بدل کرتا ہے اتنا برا ٹھکانا ہے یہ کہ غیر قرآن نظام کے اندر زندگی بدل کرے مچھلی کو پانی سے باہر بیٹھ دیجیے آپ دیکھیے کیسے سڑک سڑپ کر مر جاتی ہے جہنم دم گر جاتا ہے کہا ایک سے جن سے کہا گیا کہ یہاں اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اس کے کیوں نہ کرے گئے لیکن کہا کہ بعض وہ ایسے آلات ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ جو پھر واقع ایسے معذور ہوتے ہیں ان لن مست آسین میں لاجت کو کئی رونا قیمت و لائ پر پاسپورٹ اور ویزا میں کر کے وہاں سے نکل کے کہیں جاتا ہے یہ اگر حالات ہوں تو اس کے لیے کیا یہاں تو کہاں سمدھائے کا آسم نہ ہو یا ان کوئی بات نہیں ہم کوئی ایسی صورت ہوگی کہ خدا ان سے جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں ان سے ذرا آگے بڑھ جائے گا ابھی دیکھیے کیا کرتا ہے خدا اس, اس کے لیے یہ محافظ کر دینا استعمال نہیں ہوتے اس سے ذرا آگے بڑھ جانا بات تو یہ تھی نا جنہیں سے یہ کہا جاتا کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا کتنا نیٹورک شخص کی یہ کتاب ہے علی گانا یہ خالی جذبات کی کتاب نہیں ورنہ اگر کوئی ہمارے یہاں کا جو گڈا ہی ہاں ہوتا ہے تو انتر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہوتا تھا نہیں ہم نے تم کو بکواس ہے یا پھر یہ اپنے شریت کے حقاع نے فروغ کرار دے دیا ہے تو تمہیں اتنے جانا ہوگا نہیں جاتے جاننا میں سمجھاؤ گے سب کے سب مردہ دو یہاں وہ دو کیٹیگری مناتے ہیں مستدفین ایک وہ کہ جن کے لیے جانے کا راستہ تھا ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ مستدفین تو وہ بھی ہیں کمزور ہیں یہاں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ان کی کسی نظام کو الٹ دیں اور ان کو جانے کا راستہ بھی نہیں مل سکتا یہ جو ہے نا اسلامہ ہو یافو آگ ہوں تو کہا کہ کوئی بات نہیں تم دیکھو گے ذرا اسے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں چیز ہو یہ بات نہیں کہی جاتی وقت کان اللہ ہو خدا وہاں سے ذرا آگے بڑھ کے حفاظت کا ایک سامان پیدا کر دیا کرتا ہے یہ کیا چیز تھی جو ان کے لیے پیدا کی یہی الفال دیکھ لیجئے اور چار بٹا پچہتر پہ آ جائیے فور over 75 کی دیکھ لیجئے دیکھ من الرجال وائے ون یہاں چار بٹا پچہتر کے اندر ہے کہ مدینے کے مکے کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے اپنا ندان کائم کیا منگکت کائم کی ان کے پاس قوت تھی مکے میں یہ لوگ ایسے گھیرتے رہ گئے کہ نہ تو ان کے پاس اتنی قوت تھی کہ وہاں کا ندام الٹ کے اسی جگہ سے ہی ندام پرانی قائم کرتے اور نہ ہی وہ وہاں سے ان کو نکلنے دیتے یہ وہ کہتے گئی آگے میں اس کا یہاں فکر ہوا ہے اور یہاں کہا ہے کہ ان کے لیے ہم ذمہ داری بھی زیادہ ڈالتے آگے بڑھ جاتے ہیں آگے بڑھ کے کیا, کیا قرآن نے قرآن نے کہا مالا تم لاتو کافین رجالے رب دونوں آخری جناب مدینہ کے مسلمانوں گئی ہے تم سنتے نہیں ہو کہ وہ مکہ کے وہ وہی کمزور بزار نثاج وہ وہی الفاظ جہاں آئے ہیں انجان وہ کس طرح سے فریادیں کر رہے ہیں تو لا کے لا کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے بھی, بھی کوئی صورت پیدا کر یہاں ہم کمزور ہیں نظام بدل کے صحیح پرانی نظام میں زندگی بسر کر نہیں سکتے یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جہاں سے باہر نکلنے نہیں دیتے تو ہمارے لیے بھی تو کوئی سورت پیدا کر ہمارے سر کے اوپر کھڑے رہنے سے تو بات نہیں بنے گی وہ قرآن کہتا ہے خرید آگے بڑھتے ہیں نگینے والوں سے کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ میں یہ اٹھ کے ان کے خلاف جا کے جنگ کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں کھلا کے ڈالتے اپنے ان بھائیوں کو وہاں سے یہ راستہ ان کے لیے پیدا کی عزیزہ نے مانتا آج بات جائے تاریخ پاکستان میں یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے تھی بات رکھیے پھر میں نے ہمارے کہہ دیا اس تاریخ کے اندر برابر کا حصہ لے رہا تھا مجھے یہ تیس ہمارے سامنے وہاں کی کہ یہ خطۂ زمین اتنا حاصل کر کے یہاں صحیح قرآنی نظام دائج کیا جائے گا اور اس کے بعد اگلا قدم یہ تھا ہمارے سامنے ان کہیے کہ ان لوگوں کے سامنے جو نظم و نسق کے ذمہ دار سے یہاں جو آئے تھے اگلا قدم یہ تھا کہ مملکت کے لیول کے اوپر ہندوستان والوں سے یہ کیا جائے گا کہ وہ تبادلہ آبادی کی اسکیم کے اوپر را راضی ہوں اور پر ہیڈ ان سے زمین یہاں کی لے کے یہاں کے غیر مسلمانوں کو ادھر منتقل کیا جائے گا اور وہاں کی مسلمان آبادی کو یہاں منتقل کر دیا جائے گا اور اس طرح سے ان مفت کے لیے یہ نظام قائم کیا جائے گا یہ اس سکیم کے اندر باعث مجھے ذاتی طور پہ اس کا ہی کادیاب ان کے ساتھ یہ قیمیں ڈسکس ہوئی تھیں وہ خود اسی ٹیم کو لے کے نکلیں گے انہیں بھی پتا تھا کہ اس کے, اس کے سوا کوئی اور یہاں نہیں. لیکن لیکن تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے قرآن پر. یہ کہتا ہے کہ ان کے بھی ہم آگے بڑھ جائیں گے دوسرا راستہ ان کے لیے ہم یہ سوچیں گے راستہ سوچا مدینے والے ہوتے انہوں نے جا کے واقعی ان کے لیے راستہ پیدا کیا پہلے راستے پیدا کیے اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ اس پہ یہ بات نہیں بنتی تو پھر ان فریش کی قوت کو اس طرح سے کھوڑا کہ وہ بھی اس منڈی پتہ اس نظام کے اندر شامل ہو گئے یہ ہے وہ طریقہ یہ ہے ہر جسے آپ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں جو حاضر اللہ ہے جیل لائے ارد شرد مراد کثیر کہا اس کے ذرا دیکھو تو صحیح باہر نکل کے ساؤنڈ توڑ کے بیٹھے ہو یہاں نکلو تو صحیح اور نکل کے دیکھو کہ کتنی رسی زمین پڑی کتنی کٹائشیں ہیں کتنی بسرتے ہیں کس طرح عمدہ پناہ گاہیں مل سکتی باہر نکلو تو صحیح نہیں فروند گئے تو مہاجرن دیکھیے جی بندول مہاجرن ایلندہ ہے رسوگے ہی جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے قدرت کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی طرف جانے کے لیے اب ہجرت اور ہجرت میں فرق ہو گیا جو میں نے عرض کیا تھا اپنے مفادات کے لیے قومی مفادات کے لیے بھی ہجرت کی جاتی ہے یہ جو قرآن نے کہا کتنی وسیع زمینیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں کولمبس نے کی تھی وہ ہجرت پورا بر اعظم اس کو مل گیا پھر اس کے بعد یورپ کی جن آبادیوں نے کی نا ہجرت قوموں کی زندگی میں عزیبہ نماز یہ جو ایک خاص زمین میں درختوں کی طرح کھڑے رہنا ہے نا وہ ہی نہیں سکتے یہ کام دنیا میں کبھی بھی ترسیل نہیں کر سکتی کام وہ ہیں جو ایک مقام پہ وہ پیدا تو ہوتے ہیں وہ لوگ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ساری دنیا میں وہ پھیلتے پڑے جاتے ہیں قرآن نے سیگو سیل ارد کو یہ فریدہ قرار دیا تھا جمع مومنین کا تو اس کو بدل تھی فرد یہ ہے کہ یہ قومر جو صرف نیشنل بیسس کے اوپر ایسا کرتی ہیں وہ وہاں جا کے کالونیز بناتی ہیں دوسری جگہ کو اس کو استعمال کہتے ہیں وہاں ان کو معصوم رکھتی ہیں حکومت کرتی ہیں ان کی دولت کو سمیٹتی ہیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں اپنے گھر بیچتی چلی جاتی ہیں لیکن نتیجہ تو اسی کا ہوتا ہے نا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے وہ وہاں جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ان کو اقتدامی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں ذرا ان کی تاریخ کو اپڑ کے آپ دیکھیے پھر معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کتنی مشقتیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں لیکن یہ ساری چیز تو انسانوں کے ایک گروہ کا خون چوس کے دوسرے گروہ کو پہنچانے کے لیے ہوتا ہے لیکن بارحال یہاں اس کے مقابلے میں وہاں جا کے ٹوٹتے کو اور حاصل ہو کر دیتے ہیں پرانے کریم نے نیمن کی زندگی کا سریدا قرار دیا ہے سیرو فل लेकिन چلو تھرو لیکن کن کا ان کی ہجرت جو ہے ان کے مقابلے میں ایک بنیادی فرق رکھتی ہے یہ ہے مہاجرنگ یہ مہاجرن لگنا کیا یہ وہ جن خدن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے جہاں وہ پیدا ہوئے فراغ کریم نے دو ہی ہستیاں جن کے اسما کو وت سری ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی احکم اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں غلط نظام کے خلاف سب سے پہلے باپ کے خلاف مجاہدہ شروع کیا پھر قوم کے ساتھ ٹکراؤ دیا پھر ملک کے بادشاہ کے خلاف ٹکراؤ دیا کوشش کرتے رہے صحیح نظام کے قیام کی اور جب یہ دیکھا کہ وہاں اس کا امکان نہیں ہے تو اس کے بعد وہاں سے سوکھے پندرہ گھال کر اور قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اینی مہاجر ادار میں چلا اپنے رب کی طرف دوسری جگہ ہے امی ظاہر ادا ربی میں چلا اپنے رب کی طرف رب کے مطابق جو قرآن نے کہا ہے کہ نان وہاں پر دورت بری ہم تو ہر فرد بھی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں تو جو شہرت سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہے یہ اس کے اسی طرف کہاں جا رہا ہے ملنے کے لیے یہ کیا ہے معاذ ربی یہ وہی چیز ہے کہ جہاں میرے خدا کے نظام ربوبیت کے قیام کے امکانات زیادہ روشن ہے چلا میں اس کی طرف اور یہاں تو قرآن نے اللہ و رسول یہ دونوں چیزیں کہہ دی ہیں کہ یہ نظام قائم ہو گیا تھا وہاں جہاں دین کا نظام قائم ہو گیا اسے قرآن نے ہمیشہ اللہ اور رسول کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے خدا کے قوانین جو اس کے اس رسول کی وقاقت سے اس نظام میں کار پرواہ ہو رہے ہیں اور یہاں بھی حکومت قرآن کے مطابق قائم ہوگی اسے خدا اور رسول کا سبسٹیوٹمندہ کہا جائے گا وہ نہیں یا خود میرتے ہی مہاجرن عدلہ ہے رسول ہیت ہل مور تو اور اس کے بعد قورص کر کے وہاں وہ نظام قائم کرتا یا شاید وہاں پہنچ نہیں پاتا راستے ہی میں مر گیا اس نظام سے پہلے ہی مر گیا جو چیزیں میں اوپر کی ہیں نا مراغمند کثیروں کا ساتھ تھا بڑی کشائشیں نصیب ہوں گی بڑی خوشحالی سے ملیں گی کہا یہ تو اس حالت میں یہاں سے نکلا اور اسی حالت کے اندر مر گیا یہ کچھ تو اسے نہیں نصیب ہوا عزیزہ نے مان لیا بڑی عجیب کی یادر چند الفاظ سنجید کے طور پہ مجھے کیا دینا زندگی کا نظریہ اگر صرف سبھی زندگی یا فزیکل لائف ہی ہے جسے مٹیریل اس سے کم کرتے ہیں کہ یہ جسم کی زندگی اس سے زیادہ کچھ نہیں تو پھر جب بھی آپ آدائشیں جسم کی زندگی اس سے زیادہ کچھ نہیں تو پھر جب بھی آپ آتاشیں خوشحالیاں مرکا حالیاں اگر معاوضہ سلا یہ کہیں گے تو وہ ہمیشہ مٹیریل نادری شکلوں میں سامنے آئے گا پھر اس سے بھی اگلے کوئی شکل اور ہو ہی نہیں سکتی اس مقصد کے لیے کوئی شخص نکلا ہے صرف یہی مقصد تھا راستے میں اس کو موت آگئی تو اسے کچھ نہیں ملا وہ ختم ہو گیا قسطہ لیکن یہ اس مقصد کے لیے نکلا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے نزدیک زندگی کا یہ کانسپٹ نہیں ہے وہ زندگی کے دو کانسپٹ سبھی زندگی یقینی ضروری کس جسم کی پرورش میں آئے ضروری اور اس کے بعد انسان کی ذات کی نشو و نما جو اصل میں مقصود جسے آپ حیات آخرت کہتے ہیں مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ ایک دوسری چیز ہے جسے آج کلا یا معاوضہ یا بدلا کرنا موون کو بدلے ملتے ہیں جسمین ہوتا ہے رحمت میں قرآن کہتا ہے ایک تو طویل زندگی کی کشائشیں ملتی ہیں اور ایک اس کی انسان کی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی چیزیں ملتی ہیں اب اگر خالص مادی زندگی کا نظریہ لیے ہوئے اس طرح سے وسن سے نکل گیا دوسری جگہ جانے سے پہلے مر گیا تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا کہا کہ یہ شخص جو اس نظریے کو لے کے نکلا تھا یہ راستے میں اگر یہ مر گیا ہے یا اس نظام کے قیام سے پہلے موت اس کو آ گئی ہے تو یہ مراغن وغیرہ چیزیں تو نہیں ملیں گی باقاع ہوں اللہ اس کا قلا اس کا بدلہ اس کا معاوضہ اس کا ادر اللہ کی ذمہ داری کو لے لے گا دیکھا کہ اس کو ناکامی ہوئی نہیں قرآن ہے آپ نے دیکھا کہ بات میں اتنی وضاحت سے ہر جگہ نہیں اس نے کہا جاتا ہے کہ زندگی کی دو سطح ہیں اور اس میں یہ وہ بیان کیا ہے اس نے جہاں کیا ہے لیکن جہاں جہاں زمنن راستے میں کوئی چیز آتی ہے آپ دیکھیے گا وہاں کس طرح سے اپنے اس اصول کے مطابق کرا جاتا ہے ساری تعلیم قرآن کی اس ماضی کے گرد گردش کرتی چلی جاتی ہے یہ بنیادی کانسیپٹ قرآن کے سمجھ لیے جائیں تو یہ باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں یہاں یہ بات جیسے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ فقط وقار عجور ہو اللہ یہ کیا بات ہوئی یہ ہے وہ اجر جو واقع ہوتا ہے مکان اللہ بکور رحیم جو سامان حفاظت بھی دیتا ہے سامان نشو نما بھی دیتا ہے یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں چلا یہ کاروبار جہاز کے لیے نکلا دین کا نظام قائم کرنے کی جو شکایت اس سے شاید میدان کارزار میں بھی آنا پڑا سے نظام قائم کرنے کے معنی مان کسان جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں اس نظام سے. اور یہ نظام یہ ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ قوانین خداوتی کا اتباع کرتے ہوئے خدا کے پیچھے پیچھے چلتا جائے دیر کے پورے نظام کو کسانوں کے سلاد کو عام کرا دے رہا ہے. لیکن اس کی عملی شکلیں نیچر فورم کے اندر یہ ہیں جن کو آپ آج اجتماعات آج تلاد کرتے ہیں یہ بھی قرآن ضروری قرار دیتا ہے صلاح کے لیے اجتماعات آج. اب سلاد کے لیے اجتماعات آپ آج آج خبا اڑتی چونکہ یہ چیزیں دیش تر مواقع میں پہلے آ چکی ہیں اس لیے میں زیادہ تقسیم میں نہیں جاتا اشارات کا استفاق کرتا ہوں کہا کہ ونگین تجاویل رب نم کی استقاب بیان کی گئی ہے وہاں کون ہے یہ؟, یہ وہ لوگ ہیں یہ دیکھیے استجابل رد خدا کی ہر آواز سے کہنے والے یہ ہر آواز کو لباس کہنا کیا جو بھی وہاں سے حکم ہو جو بھی اس کا قانون ہو جو بھی اس کا تقاضہ ہو جس چیز کی وقت جی بھی آپ اس کا یہ نظام ہو جو بھی اس کی آواز آ رہے اس کے اوپر لباس کہیں نومن کا یہ شعار ہے کہا اس کے لیے یہ کہتے کہ اقام سکاوت سراپ ہوتی ہے ان کے ہن ہاں کی اس میں اجتماعات سراط بھی آ گئے ہیں کا معاملہ ہم شروع ہوئے نا اس لیے کہ ان کے معاملات بارہویں مشاورت سے طے ہونے ہیں قرآن کی فری آئے تھے ہمارے سامنے وہ مقصد بتا رہے ہیں اجتماعات کے اگر آپ سلاد کے اجتماع کی بجائے سلاد کے لیے اجتماع آتے ہیں تو بات صاحب ہو جاتی حضاج مودی ہے جو سلاد مدیاؤ میں جو ہے وقت جب تمہیں سلاد کے لیے آواز دی جائے یہ ہے اجتماع سلاب یہ ان کے معاملے باہمی مشاورت کو طے ہوں گے اب جو نظام سلاد بہت بڑا پورے کا پورا نظام مندر کا دین کا نظام ہے اس میں جو معاملات روزمرہ کے سامنے آئیں گے وہ مشاورت کو طے ہوں گے اس مشاورت کے بھی آپ کو میٹنگ کرنی یہ اجتماعات ہیں یہ آپ کی یہ جو پٹیوں کے ٹوٹے ہوئے تختوں سے بنائی ہوئی تاریخ ہے اس میں کبھی کبھی کچھ اس قسم کی چیڑیں آ جاتی ہیں جن سے کچھ جھلک پڑتی ہے کہ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں اس میں یہ چیز ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا اہم معاملہ آگے بڑھتا باہر سے کوئی تقریر آتا جانتی کوئی خبریں آتی چوزوں کے معاملات کی کوئی اہم چیزیں سامنے آتی تو اس وقت مہینوں میں مرکز کی طرف سے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے طریقہ کی طرف سے جو چیزوں کے روپئے تھے اس زمانے میں تو ریڈیو نہیں تھے نرسریز بھی نہیں تھے اناؤنسمنٹ کی اور شبلیں نہیں تھیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس یہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے اخرات الجانے افراد الجانے اخراط الجانے ال یہ الفاظ تھے چلو اٹھو اخراط کے لیے دونوں ہو جاؤ افراد کے لیے دونوں یہ اس کے لیے نہیں ہے جو پانچ وقت کے لیے آپ کو آواز آرام ملتی ہے وہ اہم ماننا جو آتا تھا اس کے لیے جو آواز دی جاتی تھی اس کے لیے اخراط کہا جاتا تھا دیکھن اس سے جھلک پڑ جاتی ہمارے ذہن میں کہ بات کیا تھی اس زمانے میں پھر وہ جو بھی ان کی مدد سے شورہ تھی وہ جمع ہو جاتی تھی مسجد میں اس زمانے میں تو بجلی تربیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ مسجد نماز کے لیے ہے بنیادی معاملات کے لیے آپ کو باہر بھی کرنا پڑتا وہاں تو عادت تھی اسی مسجد میں سمجھ ہوتا تھا پارلیمنٹ کے اجلاس جو ہے وہ مدرس مذہب میں ہوتے تھے ان سے مشاغرہ ہوتے تھے مشاورت ہوتی تھی تو پھرے پر میرے مذہب کے اندر ان اجتماعات کی آپ ہیں لیکن چونکہ یہ سارے اجتماعات وہ مقاصد جن کے لیے اجتماعات منعقد ہوتے تھے ان کی ساری زندگی کب کا الم تھا خدا کے احکام کی عدایت تھی اس کے سامنے سر و تسلیم کام کرنا تھا اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جب یہ اجتماعات ہوں تو ان اجتماعات کی ابتدا اس شکل میں کی جائے کہ معصول شکل میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ لوگ جمع ہوئے ہیں جن کا کھڑے ہونا جن کا جھکنا جن کا سرے تسلیم کرنا ان سلاقی و نسخی و مافیا جب ہم امارتی رب خا ہمارا جہاں جمع ہونا ہمارا مشورہ کرنا ہمارا قانون بنانا قانون کی اطاعت کرنا قانون کی اطاعت کروانا یہ سارا کچھ جو تھا یہ خدا کے لیے تھا اس کی معصوص شکل یہ تھی کہ اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا بڑا منتقل کیا جائے جس نام کہتے ہیں اس کی بات سنی جائے سننے کے بعد اگر وہ کہے جھٹو تو جھک جاؤ اگر وہ کہے اٹھو تو اٹھ جاؤ جب وہ آخر میں کہے کہ ہاں ساتھ ختم ہوا ہم پش کے جب تک وہ ایسا نہ کہے بیٹھے ایک ساتھ ایک حکم ہر اس حکم کی حکایت کرنے والے اس کی آواز سے اٹھنے لا لیں کی آواز سے جھکنے والے یہ ایک معصول شکل میں میچنگ سواروں میں نقشہ تھا آپ کے شناب کے نظام ایک من لیکن ایک قانون سربرا ایک امت ایک, ایک حکم ایک ہی طرف آپ کی طرف جاتا ہے کوئی انتظار نہیں کوئی خراب نہیں کوئی خراب نہیں بانی کسی قسم اس میں بنیادی چیز کیا تھی وہ ایک امام وہ مرکزی قوت یہ بنیادی چیز تھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاں ہمارے ہاں جب با نماز میں امام سامنے ہوتا ہے تو اب بھی رشمی توری سے ہی اس میں وحدت ہوتی سچے سیدھی ہیں ایک آواز پہ ان کو جھکنا ہے ایک آواز پہ اٹھنا ہے اور اس کے بعد جب وہ دو رکتوں کی دو رکتوں کے بعد سلام پھیرا اور بیچنے سے امام بھی اٹھ کے پیچھے آیا امام کی جگہ ہو گئی خالی اور اسی امت نے اسی صفوں نے اسی جماعت نے پھر اس کے بعد سنتے پڑنی شروع کی تو اس کا نقشہ دیکھو مسئلہ میں جاتے کوئی کھڑا ہے کوئی جھکا ہے, ہے کچھ ایجن کو باہر نکل رہا ہے کوئی جٹی کو لا لیا وہی امت ہے عیزا نے مان یہ دو نقشے کس طرح کے سامنے آپ کے آئے ایک نقشہ ہے جس میں کام الرابت ہے جس میں ڈسپلین ہے جس میں ندان ہے کس کے لیے نماز تو وہی تھی ایک امام موجود تھا نا. ایک امام جیتنے سے قید ہوا وہی لباس <نماز> ہے. <coughs> ہے وہی حدتیں وہی رسو ہے وہی فجود ہے وہی قیام ہے وہی کتنی ہے وہی تعلیم ہے سکھا انسان کے کا یہ کیا وہی قوم ہے آج جو آپ کے ہاں کی حالت ہے ستر کروڑ مسلمانوں کے انتظار کی کوئی دو سی باتیں آپس میں نہیں ملتی اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ امام نہیں رہا آپ کے یہاں نظام کا مرکز نہیں رہا نظام نہیں رہا اسلام کی منتظ نہیں رہی قرآن کا دین نہیں رہا کچھ نہیں بگڑا ہوا انبازیوں کا عزیزہ نظام انہیں نمازیوں کو پھر کھڑا کر لیجیے اور ایک امام مقرر کر دیجیے سارے خلافات بات ہوگیت میں نکل جائے گا مگر کی عبادت ہو جائے یہ ہے اجتماعی شراب یہ ہے جسے بعد جماعت کہتے ہیں اب کیا نقشہ رہا گیا چھوڑ یہ بات انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کے دل کیوں ہو جاتا ہے بات بڑی صاف تھی من کچھ نہیں جا ہی نہیں ہے آپ کے کام کا نقشہ موجود ہے دین کی سلاد کی دو رفتوں پر امام کے گن ہو جانے سے اسی سلاد کی چار رفتوں تک نقشہ سامنے ہے آپ تو اجتماعات سلاد اتنے اہم تھے تو جنگ میں بھی اگر جا رہے ہیں وہاں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں تو ان کی اور زیادہ فریکوینٹلی ضرورت پڑتی ہوگی وہاں بھی ضرورت پڑ گئی زراب تم سے لڑ دے پہل ایسا آ جائے تم چنا ہوں ان تفصروں میں اصل آ کہاں کی کہ اس بھی اگر ضرورت پڑتی ہے پھر کے کو اس جنگ کی ضرورت ہے تو کہا کہ وہاں اس میں کوئی مظاہرہ نہیں کہ حالات کے تقاضے کے مطابق یہ جو تم نے متعین کی تھی اس کے ہاتھ کی ایک شکل اس میں کمی کر لیا کروں کمی کر لیا کرو تم الزین اگر تمہیں خطرہ ہو کہ مخالفین کوئی فکنتھا کر دیں گے کوئی شارف کر دیں گے تو اس وقت پھر اس میں زیادہ وقت نہ لگا اس کو کم کر لو اب دیکھیے کم کرنے کی شکین کا برینا قانون کا عدم تو مبینہ یہ مخالفین تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں تمہاری گھاٹ میں ہیں اب سارے کے سارے اگر تم کھڑے ہو گئے تو ہاتھ کے لیے لو تمہیں تو موقع مطلب مل جائے گا حملہ کرنے دینے کا ایسا نہ کرو پہلی چیز تو میں یہ عزیزہ نمان یہ قصر صلاح جو ہے اصطلاح ہمارے یہاں آدمی ہے نہ وہ جہاد ہے نہ وہ جنگ ہے نہ وہ امام ہے قطر صلاح کے اوپر بڑی شدت سے کرنا ہے ہمارے یہاں والے مختلف چیز مسافر اپنی نماز آدمی کرتا تھا یعنی قرآن یہ کہتا تھا اگر تمہیں کپڑا ہو تو ضرور تمہارے خلاح کو ہمارا کر دے گا اس قسم کا کر دے گا خوبصورت میں یہ کرو بہت مدرسے ریل کا گھنٹہ ریل چلی جا رہی ہے اور اس کے لیے مقرر ہے تو سبھی تیس مل پچیس میری کہ وہاں گھر پہ اتنے فاصلے جو آگے گئے تو مسافر ہے بات اچھی ہے کہ میں نے پنجابی میں کہا مسافر اور مشافر کوئی جگہ رہنے کی نہ ہو بعد کی بھی نہ ہو سامنے کے ساتھ ہوٹل ہے مسافر آئیں گی اور آپ نے مسافر رہی گیا جمع نے دیکھا اسے سامنے لکھے انہوں نے کیا لکھا جائے بتیس مسافروں کے بعد سے کا دیکھو نا جی نالے پیسے دیتے نالے مسافر ہو گئے تو ان کے مستری کو وہ جو بتیس میل یا بتیس میل ہے اس کے بعد سے لوگ اور اس میں پہلی چیز یہ ہے یعنی جہاں سے گزرنے والے جا کے ہوٹل میں بیٹھا ہو تو دوسرے دوستوں مکان میں بیٹھا ہو نمازاری ہو جاتی ہے ان سفر چار فرض جہاں پڑھنے ہوتے ہیں اس کی جگہ دو فرض پڑھتے ہیں یعنی پٹھا دیا ستارہ رکاوٹ فرض دیا چون دیا دو کر دیا بس قسر ہو متاثر اس قدر امن کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا گھر سے زیادہ امن ہو عام طور جو ہو کیا گھر والے زیادہ لگتی سب کے سلاد نہ یہ اگر یہ سورت پیدا ہوگا یعنی وہاں بھی یہ نہیں کہ جان میں نکلو تو ہر جگہ تم قصر طلاق کرو این خطم وہ بھی پھر واجب نہیں ہے خریدا نہیں ہے جیسا علیکم تم چنا اس میں کوئی حلف کی بات نہیں اگر اس کو تم کام کر دو ان خوب کی شرط تو معلوم ہے تم عزم و مبین اب یہ قصر سلاد جو ہے اس کی تفصیل قرآن نے دی ہے کہ کیسے کی جائے گی میں ادھر کنٹر سی ہن امام کی شرط دیکھ لیجئے جب تو ان کے اندر ہو تو اکنتا نہ ہو اس ان کے لیے سلاد پھر کام کیا ان کے لیے پہلی شرط تو اس میں ہو گئی امام کا ہونا تو ضروری ہو گیا فل تکم تارے سے تم مین ہوں ماں کا ول یا کو جس دیہ تو ان میں سے یہ سارے کے سارے نہ اکٹھے ہو جائیں یہ سطر سلاد کی شکل ہے بلکہ یہ کرو کہ ایک گروہ تو تمہارے پیچھے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی اپنے ہتھیار دیے ہوئے ہو اور دوسرا گروہ میرا پیچھے کڑا پہرا دے رہا کسر یہ ہے کہ یہ جو ہے گروہ پہلا یہ دو رکتے پوری نہ کرے پاس سجا لو پھل یقین کو کائسا تم اخلا لم سگلو پھل یو سگ لو ما تو پھر یہ ایک رکت ادا کرنے کے بعد سجدے کے بعد یہ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں اور پچھلے جو ہے یہ آگے تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں یہ پہلے یہ بھی اتھار بھی کام کرتے ہیں اتنا نظام میں رکھیں اپنی حفاظت بھی رکھیں اپنی کام رکھیں سب چند سفر وہ یہ ہم نے کہا ہے کہ وہ بھارتی بیٹھے خراب تم نے لازم پایا انہوں نے تمہارے ہتھیاروں کی طرف سے سادو سرمان کی طرف سے اور انہوں نے یونیورسٹی تمہاری ضروری ہے ملاج ناہ الح تم انا تم ازم ان نم اور تم تم مرزا ام سزا یہارتھنا کہ گھرے کچھ رکوت بھی آپ ہتھیار باندھے رکھو کہا اگر کرو بارش ہو گئی گئے ہیں ان کے اوپر پھر ہزاروں کی پتلیاں باندھ کے رکھنا یہ دشوار ہو جائے لکڑیاں سمجھنی ہے میں ایسا نہیں کرتا کہ تب سے کسی کو یہ رائسہ نہیں جب خود کم بچہ ہتھیار کے ساتھ لوگ یا کبھی رجوع اپنی رشواس اور ساگر کی طرح فارم و سامنے رکھو انہ عمدہ جن کا عذاب آزاد و مہینہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ تمہارے مخالفین جو ہیں تمہارے سامنے خاصر و نامراج ہوں گے غریل و خار ہوں گے ہم نے ان کے لیے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم یہ ڈسپلن قائم رکھو دیکھو خدا کے بارے کس طرح پورے ہوتے ہیں انسانوں کے ہاتھوں کے پورے ہوتے ہیں ایک مقام آیا تھا نا جنگل اوپر میں جہاں ذرا سی ان سے غزلت ہو گئی تھی کمانڈر کے حکم سے ذرا سی سرکاری بنتی تھی وہی جماعت انہوں مجاہدین کی جماعت خود رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں وہاں صرف کی ابیت سے ذرا سی غزلت ہوئی فتح مقدم بشکست ہو گئے اتنا نقصان وہاں ہوا ہے خود حضور کو بھی اس میں کسمائے یہ جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے دے رکھا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں یہ کیسے غیر معصوم رہ گئے وہاں یہ کہا یہ کہ یہ جو ذرا سے ڈسپلن میں تمہارے خرچ آیا ہے اس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو گئی تو خدا کے سادے انسانوں کے ہاتھوں سے پورے ہوتے ہیں اور وہ وہ انسان جو اس کی تلفین تعلیم ہدایات آکام قوانین اصول کے مطابق زندگی بدل کرتے کرے گا صلاح کی یہ صورت ہوگی فائدہ قداعت مسائل تھا فرض و قیام و گودم و علاج ضرور دیتا ہوں اور جب سلاد سے ایک اجتماع سلاد سے تم فارغ ہوگا تو اب تو یہاں یہ ہے نا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے جوتے پہلے باہر نکلے تو پھر اپنا کاروبار شروع کر دیا نماز کے وقت میں نماز کاروبار کے وقت میں کاروبار اور وہ کاروبار کی شکل بھی اس سے پہلے بھی وہ, وہ, وہ سامنے آئی ہوئی یہ بات دوہرا دینے سے ذرا مضمون واضح ہو جاتا ہے کاروبار کا اور نماز کا تعلق کیا ہے تو دکاندار نے جا کے بیٹے سے کہا کہ میں یہ سودا رہا ہے اس نے کہا کہ اس میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا آپ بھول گئے غلطی کر بیٹھے آپ اس نے حساب کر کے جب بتایا تو اس نے نہیں دیکھا کہ ہاں غلطی ہو گئی بیٹے نے کہا کہ یہ تو بڑا نقصان ہوا حکام نگر میں نقصان والی گال کوئی نہیں جب تجربہ کار نہیں ہے گا کوئی نقصان آئیں گے میں جس لوا گے اس گاڑ میں حکم نگر کیوں کا رفرب آ رہے ہوں تو کہنے لگا جی رفرا ہے اثر پڑنی ضروری رفت پروی نمس آپ نے تھا رفر آپ نے تھا گئے تو مجھ کر رہا تھا جب یہ اجتفاعی شکل ختم ہو گئے تو یہ نا سمجھ کہ بس اس معاملہ جو تھا سدھار تھا وہ معاملہ ختم ہوا اور اس کے بعد پھر آپ سے ہم سفر پہنچے ہوا قیام ہوتا ہوں اور اس کے بعد کھڑے بیٹھے بیٹھے کیا آیا سرکندہ ترجمہ ہو گیا اللہ کا فکر <elderly Remi> <schedules> اور ذکر میں اگر آپ شریک نہیں ہوتے تو اس کی آوازیں تو اب آپ کو گھر بیٹھے ہی آتی ہوں گی جگہ کے بعد تھوڑی جڑیاں زرباں لگ ذکر. دیا نلب سے وکرت وہ سن نہیں رہ گیا اگر وہ ذکر جاہری نہیں ہے سن ہے تو وہ گھر میں مسلے پہ بیٹھے ہوئے تسلی کے لگتی ہے ڈالتی پلندر ہر کسی کو ذکر اللہ کا ہوتا ہے کہ اس کے بعد قیام ہوں قرو اللہ جنور دیتا ہوں ذکر یہاں تو صرف اتنا ہی تھا لیکن اب جو ذکر جو ہے اس ذکر کی کچھ اس میں وسط پیدا ہو گئی ہے اس کی شکل ذرا اور آگے بڑھ گئی ہے شاید اس سے زیادہ یہ جو کہیے اس میں انٹینسٹی تھی اس میں ایکسٹینسٹی پیدا ہو گئی ہے وہ اور رفیع پیمانے کا ذکر ہے بتائیے کہاں یہ لفظ ہے سیاحوں کا قودوں کا آداد لوبے یہ لفظ ہے یہاں میں نے اب کیا قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے ایک مقام پہ جو بات آئے دیکھیے قرآن میں کہاں کہاں اسی کے متعلق بات آئی ہوئی بات ساری واضح ہو جاتی ہے دیکھیے فکر کس کو کہتے ہیں تین بٹا تھری اوور ون ایٹ نائن امنفی خلق سماوات ون ارد وقت نہ یقیناً تخلیق کائنات میں لہل و نہار کی گردشوں میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانی نشانیاں یعنی ان کی ریسرچ مخصوص بات نہیں کسی بڑے پس کی طرف پہنچنے کے لیے نشانی میں ہے راستے کی کیا بات ہے سڑان کی یہ ریسرچ بڑی ضروری ہے لے الباب اقل مان بھی نہیں کہا الباب کا ہے ہندو بے لباب جسے کہتے ہیں اکثل تس کرنے ہوئے ہیں جن کرنے یہ وہ لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں ان کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں اللہ جینا لیکن اس کی تصویر آ رہی ہے اللہ وہ لوگ ہے یم قون اللہ قیامم بولم ب کھڑے بیٹھے لیتے اب صحیح <تصح> آتے ہیں کھڑے بیٹھے لیتے قوانین شباب بندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ جتھ بت کروڑا بھی ان کے کباب اور ہر حال میں ارض و سماج کی تقریب کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں سب دیکھتے ہیں کرنا کے رکھتے ہیں میرے الفاظ سیاحوں کا کروڑوں کا اللہ بات نہیں کرتا وہ تفعہ کروڑوں کی بچوں سے ماننا چاہیے اور پھر وہ بات تو مخصوص ذات نہیں لیکن نہ ضروری ہے کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتی ہے رب بلا با بنا کہ اور پوری تقریب و کے بعد وہ اس نتیجے کو پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے نشو و نما والے تم نے کائنات کی کسی شہر کو بھی باطل چیت نہیں کیا تفریحی نتائج کے لیے پیدا نہیں کیا یہ ہے یا کنون فائزہ رہے تو مسائل سنپورندہ قیامم برودم و عنا جنوب یہاں سے لکھ لو یہ جو کہا گیا ہے کسب ادب غرض کے لیے کہ کائدات کی کوئی شروعات یا پھر بھی اطمینان ہو گئے تو پھر وہ عام طریقہ تھا امن کی عادت تھا اسی طرح سے جس سے وہاں ہیں ان کو پورا کرا کرو پھر اپنا سب کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھو ویسے تو من وقت کی پابندی کی بڑی ہمارے ہاں وقت کی قیمت ہی نہیں جب وقت کی قیمت نہیں ہے علی گڑھ کبھی آپ سوچ دیں جسے آپ زندگی کہتے ہیں یہ ہوتا کیا جی? یہ وقت کی ندان کا نام ہوتا ہے نا کسی کو زندگی کہتے ہیں وہ آخری ناموں میں جو کہتے ہیں کتاب اگر دو دن بھی مجھے آم مل جاتے اس کو اگر زندہ رہنے کے لیے دو گھنٹے بھی آم مل جاتے تو یہ کیا چیز ہے کہ سارے دن گھنٹے اسی کا نام زندگی ہے اگر زندگی کی اہمیت ہے تو وقت کی اہمیت ہونی چاہیے یہ جس طرح کہتے ہیں وقت ضائع کر دیا اور اس کے بعد جب ہم گھومنے آ کے پڑتا ہے آپ زیادہ کرتی ہوں کہ میں چار اور اس کے بعد چار بجے آپ نہیں آتے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اتنا ہرج ہو جائے ان لوگوں کا جن کے ساتھ آپ نے زیادہ یہ وہ کون تھی جن پر یہ اہمیت میں کی تھی ان چیزوں یہ تھا کہ ان میں سراغ کا تعالی خیال اور کتاب مافو کا یاد رکھو یہ چیز ایسی نہیں ہے کتاب جیت کے اس وقت تک تو ہمارے ہے نا کہ وہ زور کا وقت لمبا بنانا جاتا ہے ہو جاتا ہے جو آپ کو وقت ہوتا ہے کافی وقت ہوتا ہے تو پوچھا ہی نہیں کتاب نہ یہ تو ایک کتاب کے میری فریضہ یہ تو ایک فریضا ہے مرتبہ اپوائنٹ کس ٹائم سے اس پر اس کو تو پورا کرنا ہے ہے گھڑی اس کے لیے وقت اس کے لیے تو اس سے ہے اس میں شہید ہونا ہے آپ نے مشاورت ہونی ہے اس کے اندر ابھی اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی کوئی گال نہیں وہ زور سے دو تین گھنٹے کا وقت ہوں جب مرضی چلے گیا ہوں گا ٹھیک ہے گریمے کی دعوت آیا ہوں گا دوسرے وقت آیا کوئی مطلب سے ہونا ہی نہیں سب سے کچھ آتا گریما بارہ بجے سے تین بجے بٹ آ ابھی بھی ان کو سار کے یہ ہے کہ جو انہوں نے لنچ کا ہوا ہے اس سے پندرہ منٹ بعد اگر بات بھی آ جائے تو تو باغی رہے گا اگر یہی وقت آپ کے یہاں خریدا ہوتا ایک منٹ کے اوپر وہاں پہنچنا ہے اس کے لیے ٹائم مقرر ہے عادت پڑ جاتی اور اب تو ہمیں عادت پڑی ہوئی یہ چیز ہے کہ جب بھی کسی سے وقت مقرر کیا جائے اسے کہا کتنے بجے ہیں گے چار بجے میں پوچھتے ہیں کہ پاکستانی ٹائم وہ تو مسئلے منٹ آگے تو چار تو چھ بجے جسنا طرح زور لگے گا اس طرح بادے واضح لگے گا کتاب و ماتو کا ٹائم کی کیفیت یہ ہے قرآن کہ یہ ایک مختلف ہے کسی ہی آگوں کا میں ہو جائے تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ وقت کی اہمیت بھی ہو جائے گی اور جو وعدہ کرتے ہیں آپ کی ٹائم پہ پہنچنے کا اس کی بھی اہمیت آپ کے سامنے جائے گی بات تو اس طرح کی ہو رہی ہے آپ دیکھیے تو صحیح زندگی کے تمام شوبوں کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور ہو گیا آج ہم پورا کی ایک سو تین تقریباً آندولاً تقبل ملنا امنا کا ہم اعلان それの中で全体的に<笑>